اور جب ہم نیموسا کو کتاب عطا کی اور حق و باطل میں تمیز کر دیا کہ کہیں تمرا آؤ